اللہ محمد مدنی مذاکرے کی مدنی مہک لیے ایک بار پھر حاضر ہیں اور امیر سنت سے جو سوالات کیے جاتے ہیں آج کے سلسلے میں ہم کچھ ان سے روشنی لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں اور اس میں آپ کی کالز بھی لیتے ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ میں سے ایک تعداد مدنی مذاکرہ دیکھتی ہے اور پھر آپ کے ذہنوں میں اٹھتے ہوئے کئی اور سوالات ہمارے سلسلے میں کیے جاتے ہیں شرعی سوالات بھی اب کرتے ہیں اب شرعی سوالات ہم اس حد تک لیتے ہیں جب تک مفتی صاحب ہمارے ساتھ جلبہ فرما ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہمیں تو شرعی سوالات کے جوابات نہیں دے سکتا آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ رکنے شورا حاجی اظہر اطاری بھی سلسلے میں شامل ہیں اور اطروائی بھی ہیں ہوتے ہیں ماشاءاللہ اللہ آج امیر سننے سے جو سب سے پہلے جو سوال ہوا تھا مدنی مذاکرے میں وہ کچھ اس طرح کا تھا کہ جو لوگ مختلف انداز پر اقوال یا اس طرح کی حدیث ہیں اس طرح بیان کرتے تھے کہ یہ نبی پاک نے فرمایا ہے یا یہ فلاں بزرگ نے فرمایا ہے یہ فلاں صحابی نے فرمایا ہے تو اس کے بارے میں اتنی ویریفیکیشن نہیں ہوتی تو امیل سنت نے تھے اللہ بہت اچھی اس پہ مدنی پورا عطا فرمائے پھر جس میٹر کو بیان کیا گیا تھا وہ الحمدللہ علم سے اس کا ایک ملتا جلتا تھا حصہ ملا پھر مفتی صاحب نے بھی اس متعلق ایک روایت کا حوالہ دیا پھر وہ نصیحت کے نصیحتوں کے مدنی پھول امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی لے کا جو رسالہ تھا اس سے الحمد کافی اس میں وہ مضمون بھی اپنے فرمائے کے موجود ہے یہ روایت جو ہے وہ جو میں نے ذکر کی تھی وہ دین و دنیا کی انوکھی باتیں دین و دنیا کی انوکھی باتیں یہ جو کتاب آ رہی ہے یا تو آ چکی, آ تو چکی ہے ایک حصہ آ چکا ہے نا اس میں ہے یا پھر دوسرا حصہ جو آ رہا ہے اس کے اندر ہی روایت موجود دوسرا ہے دوسرا حصہ بھی ہم نے دعوت اسلامی کی ویب ویبسائٹ پر دونوں میں سے کسی ایک حصے کے اندر ہی موجود ہے بہت پیاری وہ بھی کتابیں اور کافی سارا مواد ہے تو یہ ہمارا پہلا سوال تھا اور اس پر ماشاء اللہ سنت نے بھی بہت پیارے جوابات فرمائے تو مفتی صاحب اب یہ ہے تو ایک بہت بڑا پرابلم اب می, می, مجھے کیسے ہو کہ یہ جو مجھے جو پوسٹ آئی ہے تو کیا میں سامنے والے کو دیکھ کر کے یار بھیجی کس نے جیسے میں اپنی مثال دوں کہ اگر مجھے یہ پوسٹ آپ کی طرف سے کوئی آتی ہے تو مجھے یقین ہے کہ بھائی یہ پوسٹ اب آگے برانے میں حرض نہیں ہے یا دعوت اسلامی کے جو ہمارے جو پیجیز ہیں اگر اس سے یہ پوسٹ آتی ہے تو ہمیں اس کا پروسیجر پتا ہے کس طرح یہ پوسٹ جو ہے نا ہمارے یا تہری رہے یہ ہیں مدنی گلدستے ہیں ہماری کس تفتیشی مراحل سے گزرتے ہیں تو یہ سب مطلب الحمدللہ ہمارا حساب ہو جاتا ہے لیکن ہر آدمی کے پاس تو نہیں ہوتا نا تو آتی تو ہر طرف سے ہے کیا کرنا چاہیے جی بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کا جو معاملہ ہے وہ ہماری شریعت کے اندر انتہائی نازک ہے یعنی اس حوالے سے کہ میں اس کی تفصیل پہلے بھی بیان کر چکا ہوں مدنی چینل پر کئی مرتبہ کہ علماء اہل سنت کا تمام اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کوئی کبیرہ گنا ایسا نہیں ہے کہ جس کے ارتکاب کی وجہ سے جس کے کرنے کی وجہ سے بندہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو کوئی گنا ایسا نہیں یعنی کسی نے بھی کبیرہ سے کبیرہ گنا کیا گناگار ہے فاسق ہے جہنم کا مستحق بنتا ہے لیکن اس کے اوپر یہ حکم نہیں رکھتا کہ وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا ہاں اگر کوئی ضروریات دین میں سے معاملہ ہے اور اس کو اس کا وہ الٹ عقیدہ رکھتا ہے جو رکھنا چاہیے تھا وہ کافر ہونے کی صورت ایک الگ ہے لیکن کوئی بھی کبیرہ گنا کرنے کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوتا اس پر تمام کا اتفاق ہے البتہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے اس کے حوالے سے کہ حضور علیہ پر جو جھوٹ باندھنا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ اسلام اس کے بارے میں جان بوجھ کے کسی نے جھوٹ باندھا تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں خود علماء علیہ سنت کا اختلاف ہوا اور اگرچہ کہ جمہور اہل سنت اسی پر ہیں علماء کی جو تعداد ہے یعنی اکثر جو صحیح موقف ہے وہ یہی ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا تو اگرچہ وہ کافی نہیں ہوگا بہت بڑا گنار ہے لیکن وہ کافی نہیں ہوگا لیکن یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس میں بعض علماء علیہ سنت کا اختلاف ہے چنانچہ امام ابو محمد محمد الجوینی رحمتہ اللہ, اللہ بہت بڑے گزرے ہیں امام غزالی کے جو استاد ہیں امام الحرمین ان کے یہ والد گرامی ہیں اور ان کے بارے میں علماء کے بڑے بڑے اقوال بڑے نادر اقوال موجود ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوڑ بانتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا اور اس کی ان کی پیروی کرنے والے علماء کی ایک تعداد ہے تو اس سے اس مسئلے کی نزاکت ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کیسا حضور عصلاق اسلام کے بارے میں بات جان بوجھ کے منسوب کرنا یہ کتنا نازک معاملہ ہے خود نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ مجھ پر جھوٹ باندھنا کسی اور پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ میری طرف آپ کی طرف کسی اور کی طرف بات کو منسوب کیا جائے گا وہ شریعت نہیں بنے گا لیکن ایک بات جب آپ حضور علیہ اسلاط اسلام کی طرف منصوب کریں گی کہ حضور اسلاط اسلام نے اس طرح فرمایا ہے تو وہ شریعت قرار پائے گی تو اس لیے اس میں بہت زیادہ ڈرنا چاہیے ہمارے صحابہ اکرام علی مردوان کے واقعات تابعین کے واقعات بعد کے بزرگوں کے واقعات ہم پڑھیں تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کہ کس طرح وہ احادیث طیبہ کو بیان کرنے میں ڈرا کرتے تھے تو بالخصوص حضور عل اسق اسلام کی حدیثوں کے حوالے سے تو جب تک یقینی طور پر آپ تحقیق نہ کر لیں آگے نہ پہنچایا کریں دوسری باتوں کے حوالے سے بھی یہی ہے تو واقعی اگر اس میں ایسا ہے کہ ایسی شخصیت کی طرف سے واقعی اسی کی طرف سے آپ کے پاس وہ بات آئیے تو تو ٹھیک ہے آپ اس پہ اعتماد کر کے آگے بڑھا سکتے ہیں لیکن ہر بات جو ہمارے یہاں پر ایک رواج پکڑ گئی ہے کہ جو پوسٹ آئے گی کوشش یہ ہوگی کہ میرے پیج کے ذریعے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اب اس میں کیا نیت ہے کیا نیت نہیں ہے یہ اللہ تبارک وطرہ بہتر جانتا ہے لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے جب تک ایک چیز کی تفتیش اور تحقیق آپ کے پاس نہ ہو جائے ہرگیز جو کی باتوں کو شیئر نہ کیا کریں۔ مزید صاحب اس میں یہ بھی ایک رہنمائی فرمائے نہ کہ ایک تعداد ہوتی ہے کہ جن کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے عزیزوں کے اقریبا کے والدین کے عی ثواب کے لیے کبھی وہ رمضان کے موقع پہ کوئی کسی قسم کا کارڈ چھپوا لیتے ہیں کبھی کوئی بہت زیادہ وہ پلے کارڈ کی صورت جو ہوتی ہے پوسٹر کی ترکیب جو ہوتی ہے پوسٹرز کی صورت بھی آپ نے شاد فرمائی تو ان کو اگر اس طرح کے سالے ثواب کے کارڈ وہ پلے کارڈ ہوں یا پھر پاکٹ سائز کارڈ ہوں ان کو اب یہ چھپوانے کی ترکیب ہے تو جہاں سے بھی جو چیز اٹھائے اسے اختیار کر لینا چاہیے یا پھر اس طرح کے اقوال کے لیے پراپر جو اتھینٹک بکس ہیں ان میں اگر قرآن و حدیث کی بات جس لاہ سے لکھی ہے وہ ریفرنس بھی کوڈ کرتے ہوئے لکھے تو یہ کیا مناسب نہ ہوگا دیکھیں ریفرنس تو اپنی جگہ پر ہے لیکن ریفرنس کی تفتیش کون کرے گا کہ وہ ٹھیک ہے بھی یا نہیں بخاری مسلم یہ لکھا جی ہوا آتا ہے نا جی جی تو یہ کیسے پتا چلے <تصفح> اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں مجھے یہ اس بات کا پورا پتا ہے ہماری بات پوسٹ چلی امیل سنت کے نام سے پوسٹ چلی نیچے سارا لکھا ہوا تھا اس انداز پر کہ یہ, یہ بالکل امیل سنت کا جو فیس بک ہے جو پیج ہے نا یہ اسی سے جیسے چلی ہے اور ہمارا سوشل میڈیا کا لوگو بھی لگا ہوا ہے یہ میں نے خود دیکھی ہے لیکن اب یہ جب میں نے یہ دیکھی تو مجھے تو پتا تھا یہ پوسٹ ہماری تو بنی نہیں ہے نہ یہ بن سکتی ہے اس طرح کی کوئی پوسٹ کوئی تحریر تو اب یہ کہ اب اتنا کون کرے کہ اب نیچے لکھا ہوا ہے مطلب کہ دعوت اسلامی تو وہ دعوت اسلامی کے آفیشیل پیج پر جاؤ دیکھ لے کیا یہ واقعی ہے دعوت اسلامی آفیشیل پیج پر یہ پوسٹ لگی ہے یا میرے نام پر ہے تو بھائی عمران کے نام پر جا کر دیکھو اس کے فیس بک کے واقعی یہ پوسٹ ہے یا ملے سنت کی تو بھائی الیاس قادری ذیائی کے نام پر جا کر دیکھو کیا واقعی یہ پوسٹ ہے اتنی کون محنت کرے گا تو جس طرح دعوت اسلامی نیچے فیس بک کا پیج مسئلہ وہ مسئلہ ہی, وہ تب مسئلہ تب ہم ہی ہم کوئی نہیں ہے اگر کوئی کوئی چیز لکھتا ہے اور اسے لکھ دیتا ہے جامع ترمیزی جیل دو نمبر سوئن سو یہ سو جی لکھ کے دیے تھے اپنے دو تو جامع ترمیزی کہتے ہیں بھائی اس کو لکھنے میں بس کتنی دی دیر لگے گی اس کو کہ وہ سنن ابو داؤ شریف وہ خالی خالی لکھ دے گا نا آگے کچھ بھی نہیں لکھے گا بخاری اور بریکٹ لگائے گا تو اگر ہوگا نا بریکٹ لگائے گا یہ بخاری کی حدیث ہے تو لوگ تو بخاری کا حدیث بخاری حدیث کے آگے بڑھا دیں گے تو یہ جو ہے نا آئی کہاں سے میرا تو اپنا یہ آئی, آئی کہاں سے جی, اس میں جو اطروائی کر رہے ہیں اس میں بہتر یہی ہے کہ جو اقوال یا ایسی باتوں کو چھاپنا چاہتے ہیں اللہ کا فضل و احسان ہے ہمارے المدینت اللمیا کے ذریعے مکتبۃ المدینہ کے ذریعے کتابیں چھپ رہی ہیں اور اس میں ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جس کو ہم آگے بیان کریں تو انشاءاللہ نیکی کی دعوت عام ہوگی بہت ساری باتیں ایسی پہنچیں گی کہ جس پر عمل کر کے ڈھیروں ڈھیر نیکیاں ملیں گی اس سالے ثواب کا سلسلہ ہو سکتا ہے تو اس کا بہتر طریقہ کار یہی سمجھ آتا ہے کہ جو اتھینٹک علماء کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں ان میں جو ایک مضمون ہو یا ایک پیراگراف ہو یا کوئی کال لکھا ہوا ہو تو وہ آگے اس کو چھپوایا جائے وہ چھپوانے بھی لکھا جائے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جس کی کتاب سے لیا اس کا ریفرنس دیا جائے یہ ضروری ہے اس کو لوگ باز گے یہ تو کام چلتا رہے گا اب ہماری بک سے بھی کوئی چیز اٹھائی جس کو الحمد للہ آپ نے جو آج یہ قول پڑھا اور پھر ایا سے ماشاءاللہ پھر آپ نے اس کے مدری پھول بھی اتنا فرمائے اگر یہ وہیں پر لکھا ہو تو جس کو بھی اس طرح کا تجزب ہو تو کم از کم اس بک کو اٹھا کے دیکھے گا تو صحیح نا یہ کہنا چاہ اس میں دو چیزیں برا ایک موضوع ہے ایک طرح سے جی ایک تو یہ کہ اس میں یہ خود بریو ذمہ رہے گا مثال کے طور پہ صاحب کتاب سے بھی غلطی ہو گئی ہماری کتاب میں ہم سے بھی غلطی ہو گئی تو اب اس کے اوپر نام نہیں آئے گا اس نے ڈائریکٹ بخاری شریف کا حوالہ دے دیا پتہ چلا بخاری میں آئی نہیں صحیح. دوسرا اصل میں یہاں پر کئی علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جب کوئی کسی کی کتاب سے لیتا ہے نا یا کسی کی بات کو لیتا ہے کوئی نکتہ کسی نے بیان کیا تو اس میں برکت اسی صورت میں حاصل ہوگی کہ جس سے لیا ہے اس کی طرف منسوخ کرے آپ ڈائریکٹ بخاری شریف نہیں دیکھی دیکھی آپ نے المدینت العلمیہ کے کوئی کتاب ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریک بخاری شریف کا اس انداز میں حوالہ دے رہے ہیں کہ گویا کہ آپ نے بخاری شریف سے اس کو نکالا ہے تو یہ ایک بندے نے محنت کی اور آپ نے اپنی طرف منسوخ کر لیا کہ میں نے جا کے وہاں پہ اس طریقے سے نکالا ہے تو اس سے علم کی برکت اٹھ جاتی ہے برکت اسی میں حاصل ہوتی ہے کہ آپ یوں حوالہ دیں کہ المدینت العلمیہ کی کتاب کے اندر بخاری شریف کے حوالے سے یہ بات لکھی ہوئی السّلام و و علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بابر مدینہ شیور کی بارگاہ میں یہ عرض ہے آج باپا نے ماشاءاللہ کے آخری کا مظاہرہ کیا کہ وہ سب سوال کیا کہ مفتی کا نام سے حضرت صاحب بھی بہت بڑے مفتی ہیں لیکن آپ نے مفتی صاحب کی طرف اس کو کیا ماشاء اللہ باپا کی یادگی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ جب یہ سوال چل رہا تھا تربا میں نے کیا کیا تھا بتائیے جب یہ سوال ہو ہی رہا تھا تو نگرانی شکلا دامد بارہ نے مجھ سے کہ باپا جواب نہیں دیں گے مفتی صاحب کی طرف اشارہ کریں گے اور بھی آئی نہیں ویسا ہی ہوا یہاں کیوں کہ یہ اتنی مطلب کہ خوبصورت اور پیاری ادا ہے بادشاہ مطلب یہ کہ یہ مطلب یہ عادت اتنی پیاری ہے کہ معروف ہو چکی ہے یہ عادت تو میرے ان کو ایک حوالہ دیا ہمارے اسلائی بھائی کو یہ کیوں نہ کرتے ان کا ایک ٹربیٹی یافتہ مرید الحمد جس کا نام تھا مشد مشد فاروق فاروق اتاری جنہیں ہم مفتی دعوت اسلامی کہتے ہیں جب انہیں کوئی فون کرتا تھا نا جو داروخل سنت میں ہوتے تھے انہیں کو فون کرتا تو کہتا مفتی صاحب سے بات کرنی ہے ہم مفتی صاحب بات کر رہے تھے کہ جی کہیے میں فاروق بات کر رہا ہوں کہتا مفتی صاحب بات کر گئے کہ یہ میں فاروق بات کرتا ہوں بولے بولے مفتی صاحب بات کہ میں فاروق بات کر رہا ہوں وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ میں مفتی ہوں تو میں کہ جب یہ شان ایک مرید کی ہے تو پیر کا عالم کیا ہوگا الحمدللہ للہ امیر علیہ سنت کی علمیت تو اپنی جگہ مسلم ہے لیکن میں تو سائر محترم کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ سائر محترم نے یہ نہیں کہا جو قول کرنے والے نے کہا امیر سن کو جواب نہیں آتا تھا اتنی یہ ادا عزت بڑھاتی ہے کہ یہ سمجھ گئے کہ کے عجیز ہی تھی لے اس سے مقامی بڑھانا یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ جو کتاب میں پڑھا ہے مفتی صاحب اس کی تائید فرمائیں گے امید ہے کہ صحابہ کرام علی مریدوان کی کیفیت تھی کہ جب کوئی سوال کرتا نا تو ان کی خواہش ہوتی تھی کہ یہ سوال کسی اور سے کیا جاتا مجھ سے نہ کیا جاتا وہ ہے مفتی صاحب ہے نا ایسا ہاں تو یہ یہ خوف خدا کی بھی ویسا تھا ورنہ ان کو کوئی سوال کرے ان کو علم آتا ہو تو وہ چپ چپان چپانے کا تصور بھی نہیں ہے مگر خوف خدا کا غلبہ ہوتا ہے یعنی آپ دیکھئے کل میں نے دو تین دفعہ ایک چیز دوہرائی کفیہ کریمات کے بارے میں تو آپ نے فرمایا آپ دور الفیری سور کے سیٹ دیکھ لیا کرو اچھا میں ذاتی طور پر یہ آپ کو کر رہا ہوں کہ یہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے نا یہ احتیاط میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے یعنی لوگ عموماً عمر کے اس حصے میں یا اس تجربات میں آ کر ان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے مگر واقعتاً جو خائفین ہی ہوتے ہیں ان کی قیفیت کچھ اور ہوتی ہے کہ وہ مطلب کہ اس سمت جا رہے ہیں کہ بھائی یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے مجھے نہیں یہ دے دے یہ دے دے اور جب دیکھ بھی لاکھوں کروڑوں لوگ رہے ہوں یعنی یہ بولنا بڑا آسان ہے کہ میں طالب علم ہوں میری رہنمائی کر دیجیے یہ الفاظ کہ بڑے بڑے دیتے ہیں لیکن اس طرح عملی مظاہرہ کرنا نا یہ اللہ جس کو چن لے وہ مکہ پاک کی وہ علمائی کرام کی دعوت کچھ یاد آ رہی تھی جس میں میرے لیے سنر کچھ سوال اب نئے دور کے کچھ نئے وہ سوالات آ جاتے نئی چیزیں آ جاتی ہیں اس کا سوال کا جواب بعض اوقات کتابوں میں ملتا نہیں ہے اس پر تحقیق یا ریسرچ تو علامہ کرام کی دعوت میں سوال آیا اب پھر وہ جو ہند کی علماء کے اس میں تھا کہ آپ کے ذہن میں سوال آیا تو جواب بھی آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ وہ بھی بتا دیں تاکہ ہم جب آنا ہی اس طرف ہے تو جب آپ کے ذہن میں ایسا سوال پیدا ہوا ہے تو جواب آپ دے دیں پہلے ہم اس پر غور کر لیں سارے مل کے صلو علی الحبیب صلی اللہ کال چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد ذیشان التاری ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں اور مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہم کرتے ہیں گولڈ کا کام اور ہمارے پاس بنتے ہیں اللہ والے اور محمد کے نام کے لاکٹ کیا یہ کام کرنا جائز ہے کہ نہیں اسے ہمارے لیے رہنمائی اور پہننا بھی جائز ہے کہ نہیں اصل میں دیکھیں ویسے اگر لوکٹ کو دیکھا جائے گا فین افسید تو ظاہر ہے کہ عورت کے لیے سونے کے لوکٹ وغیرہ پہننا تو جائز ہے مرد کے لیے تو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ہو یا حضرت اسطاط اسلام کے نام کا ہو یا بغیر نام کا ہو مرد تو سونا پہن ہی نہیں سکتا گولڈ پہننے کی تو اس کوئی اجازت ہی نہیں ہے اب اصل میں جو اس کے بنانے کے طریقے کار ہوں گے وہ بہت ہی زیادہ اس میں آزمائش کن معاملہ سے گزرنا پڑتا ہوگا کس طریقے سے سونے کو گلانا پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ کئی مرتبہ آ, پھر اس کو جو بنا لیا لوکٹ کو تو اس کے بعد اس کو گلانے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں کہ بھائی اس کو اب گلا دیں تو اب یہ بڑی آزمائش خون صورت بن جاتی ہے تو اس لیے مشورہ یہی ہے کہ یہ کام نہیں کیا جائے اس طرح کے مقدس ناموں کے آ, لوکٹ نہ بنا جائیں تو اچھا ہے کال چلائیے شرا مفتی صاحب اور رکن شورا کی بارگے میں السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد فیضان اختاری ہے میں میرو خاص بابل اسلام سین سے, سے بات کر رہا ہوں مجھے مفتی صاحب سے یہ مسئلہ پوچھنا ہے کہ کسی مسلمان کو خون دینا کیسا ہے اس میں علماء نے اجازت مرحمت فرمائی لیکن اس صورت میں جب کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے یعنی اب اس کی جو جان بچے گی یا اس کا کوئی عضو بچے گا یا اس کی طبیعت ہی اسی کے ذریعے بحال ہوگی اس کے علاوہ کوئی اس کے پاس ذریعہ نہیں ہے تو اس صورت میں خون دینے میں حرض نہیں ہے دے سکتے کال چلائیے گھر میں ہم دس سال سے گیارہویں پاک کے نام کا چراغ جلاتے ہیں جمرات کی جمرات یہ جلانا کیسا ہے اس میں بعض مقامات پر جیسے گھی کا بعض لوگ جلاتے ہیں تو اس کو تو عالت نے اصراف فرمایا کہ اس کا چراغ جلانا یہ گھی کے ذریعے یہ تو اسراف ہے باقی رہا تیل کے ذریعے جو چراغ جلایا جاتا ہے یہ اگرچہ کہ جلانا یوں جائز کہ اس میں کوئی شران ممانت نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چراغ جلانا جو پہلے ہوا کرتا تھا یہ ایک تعظیم و تقریم کی صورت ہوتی تھی جس کے ذریعے سے کسی کی اہمیت کو واضح کیا جاتا تھا اب ہمارے دور کے اندر اصل میں یہ اس طرح ایک آدھا چراغ جلانے کا کوئی رواج نہیں ہے کہ جلا کر کسی کی تعظیم و تقریم کا اہتمام کیا جاتا ہو تو اس لیے بہتر اس کے اندر یہی سمجھ آتا ہے کہ اس کی رقم آپ ان ولی اللہ کے نام پر اسالے ثواب کر دیں کسی فقیر, کسی فقیر کو کسی غریب کو دے دیجیے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ زیادہ ہوگا ماشاءاللہ. اچھا ایک اور بہت پیارا آہ, مدنی مذاکرے میں سوال اس کا جواب رہا کہ ہمارے والی صاحب کی عمر پچہتر سال اور ہم نے اپنے والی صاحب کی دوسری شادی کرائی ہے تو یہ بہت خوشی کی بات تو یہ مجھے ملی کہ ہم بھائی بہنوں نے مل کر کرائی ہے ورنہ بازوں کا یہ سب اتفاق کرتے نہیں ہے ہو سکتا اتفاق نہ بھی ہو بازوں کا لیکن جو سوال میں آیا تو پچہتر سال کے والد صاحب پھر ان کی دوسری شادی کرا دینا پھر اس کی ماں جو ایک والدہ آئی ہیں اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تو ان کی خدمت وغیرہ کا تو اس پر امیر سننا تھا ابتدا کی کہ پہلے تو آپ نے اپریشیٹ کیا کہ یار آپ نے ان کی شادی کرا دی یہ بہت اچھا کیا اور یہ میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے مدنی چینل پر نیجی طور پر بھی آپ فرماتے ہیں کہ یار مطلب جیسے کہ مرد کا تو جو سوگ وہ تین دن ہے مرد کے لیے نا جو بیوی انتقال ہو گیا تو مطلب اس کے بعد اس کی شادی کرا دو یہی ہے نا مفتی صاحب اس کے بعد اس کی شادی کرا دو جب بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ بولو نا شادی تو وہ شادی کے لیے تیار نہیں ہوں گے یہ بہت جھجک بھی ہوتی ہے جبکہ وہ محسوس بھی کریں گے نا کہ بگے کے رہوں گا کیسے تو اولاد کو چاہیے کہ یہاں تھوڑا سا سمجھائے اور تھوڑی ضد کرے تو وہ ہوتا ہے یار آپ کرو تو وہ بھی سمجھتے کہ دو چار دفعہ بولیں گے تو مانو پہ یہ ہوتا ہے تو آدمی دو چار دفعہ نہیں ابو آپ کو کرنی پڑے گی بس آپ بول دیا نا وہ کرنی پڑے گی بول دیں گے چلو تم لوگ بولتے ہو تو بالکل ایسا تو نہیں رہا بولو گے نہ وہاں ابو انتظار کر رہے تھے تو بالکل اچھے طریقے سے پیار سے محبت سے اور ان کو سمجھا بجھا کر بالکل شادی کرائیں اور جو اس عمر پر پہنچ جو یہ نہیں کرتے جو دوسری شادی طرح جب انتقال ہو جاتا بیوی بی کا تو جو اکیلے تو ان کو بھی میرا مشورہ ہے کہ ایسا نہ رہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر بہت تکلیف اللہ نہ کرے شروع ہو جائے اور پھر آپ کو بیوی بی کی کمی محسوس ہو تو پھر آپ کو بیوی بی تو ڈوننے نکلے بولے بیوی بی دوڑ نرس چاہیے جو اس کی خدمت کرتی رہے تو پھر یہ نتیجہ نکل آئے گا تو پھر وہ ہمارے مہمے میں نا وارے نہ وڑیو ہارے وڑیو اس کو سمجھا یا نہیں سمجھا مگر ہار کے سمجھا تو اس طرح کے اگر کوئی ہے جو خالی خالی سے ضد کر کے آپ لوگ بیٹھے ہوئے تو نہ کریں اور شادی کر لیں اب میں نے تو کہہ دیا شادی کر لیں اب ان کا اگر رین من گیا اگر ٹھیک اب یہ بولتا تو یار شادی کر ہی لیتے اب یہ انتظار کرے گا اگر اب بچے دوبارہ بولے تو میں ہاں بولو نا کہ چلو یار شادی کر لیتے تو اب آپ بول دینا اپنے ابو کو جو اس طرح کر سن بولتے نا اپنے ابو کو اور اگر امی مدرسہ اگر عدت پوری ہو گئی ہو نا بیٹی کی یا بہن کی یا آپ کی امی کی یا آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا کوئی سی ہو گئی ہو تو مہربانی کر کے اس کی بھی دوسری شادی کروانے کی صورت بنائے یقین مانے یہ اتنا بڑا کار خیر ہے اتنا بڑا کار خیر ہے ان کی مطلب زندگیاں سنور جائیں گی ہمارے رمانے میں اولاد اپنے ماں باپ کو سنبھال نہیں سکتی آگے جا کر یہ بےچارے دکھی ہو جاتے اور سوسر ساتھ بہو کے رمو کرم رمبر آ جاتا ہے اور پھر یہ بھی درست ہوتا سر پر خطر ہوتے ہیں تو یہ بھی عجیب پھر مسائل شروع ہو جاتے ہیں تو جو امیر اسٹوڈنٹ نے پچھلے کئی مدنی مذاکروں میں بھی اس طرح کے مدنی پل دیے ہیں یہ بہت بڑی ہمدردی ہے بہت بڑی ہمدردی ہے ان اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کے ساتھ کہ جن کے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا ہوتا ہے اور وہ بےچارے اب صرف انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہوگا تو اسی ضد بھی نہ کریں جو اولاد اس معاملے میں رکاوٹ بنتی ہے اس کو چاہے رکاوٹ نہ بنے مہربانی کر کے خیر خواہ کریں اور شادی کرا دیں اور اب جب ان کی بیوی بی آ جائے دوسری امی آ جائے جو کو سوتلی ماں کہتے ہیں اس کے حوالے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کو بالکل امیسند بیان فرما دیا کہ اس کی خدمت میں تمہارے باپ کی رضا ہے لہذا جو بھی جائز طریقہ اس کی خدمت کر کے یا مطلب اس کی وہ تعظیم کی جو بھی اس کا جو احترام ہے وہ سب کر کے آپ اپنے والی صاحب کا دل خوش کریں ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں موتی صاحب یہی کافی میں چاہوں گا کہ پہلو پر بھی آپ کی توجہ خاص ہو جائے اور مدری مذاکرے کی مدری مہک دکھنے والے بھی ایک تعداد ہے کہ جس طرح سے ضعیف ماں یا باپ ان کے دوسرے نکاح پر تو الحمدللہ رب العالمین جو سرکار شیخ طریقت کرتے مدنی پھول عطا فرمائے اور آپ نے بھی ماشاء اسی طرح اشاعت فرمایا بالخصوص ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو بہنوں بیٹیوں کے حوالے سے دوسرے نکاح کے معاملے میں اتنی سنجیدہ نہیں ہوتی پھر بھائی کا انتقال ہو گیا تو بھابھی کے نکاح کے معاملے میں کوئی ترکیب نہیں بن پاتی اور ایک بہت بڑا طبقہ اس وجہ سے یا تو وہ مطلب کہ خود سے خود ساختہ حیا کی وجہ سے کلام نہیں کر پاتا یا خاندانوں کی وجہ سے قبیلوں کی وجہ سے ان کی بنائی ہوئی رسومات کی وجہ سے ان بیوگ, بیواؤں کی دوسری شادی کا نکاح کا معاملہ دوسری شادی کا معاملہ یا نکاح کا معاملہ یہ بہت زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے میں چاہوں گا مفتی صاحب بھی اس پر رہنمائی کی مدد پھولتا فرمائیش پہ یہ معاشرے کا ایک سلکھتا ہوا موضوع ہے کہ ایک تو جن بچیوں کی شادی نہیں ہوتی وہ ایک بہت بڑا ایشو پھر جن کے نکاح ہو گیا اور ان کے ساتھ ایسا واقعہ ہو گیا کہ کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہماری بھائی کا انتقال ہو گیا بھا بھی جان ایسے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں بہنوئی کا انتقال ہو گیا تو آ, بہن گھر پر بیٹھی ہوئی ہیں یہ معاملہ تھا صاحب معاشرے میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں اس پر میں چاہوں گا کہ آپ رہنما پھول اتنا فروغ ہمدردی ہونی چاہیے اور ہمدردی ہونی چاہیے رحم ہونا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اصل تو جو ایک نظام ہے میاں بیوی بی کا مرد اور عورت کا اس نظام کو سمجھے کہ یہ ایک گھر ایک نظام ایک فیملی اور ایک سمجھیں کہ ایک وہ پورا ایک سسٹم ہے یہ تو آپ اور ہم کیوں سسٹم میں رکاوٹ بن رہے ہیں اور ایسے رسم و رواج ایسا طریقہ کار ہم کیوں پیدا کریں کہ جس میں کچھ انسانی گڈ گٹ کے مر جائے یعنی طریقہ کار تو مطلب ہماری ہمیں سہولت دینے کے لیے ہوتے ہیں نا نہ کہ ہمیں گٹ کے مارنے کے لیے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں کہ بند کمروں میں جہاں کھڑکیاں نہ ہوا وہاں گٹ کے ختم ہو جائے تو جہاں تو یہ جو ایسے رسم و رواج ہے یہ تو بند کمرے کی بند کوٹھڑیاں اندھیری کوٹھڑیاں ہیں کہ جن میں ہم ایسے لوگوں کو بند کر دیتے ہیں کہ جو بیچارے کچھ کرنا چاہیں تو کر نہ سکے نا بہن بول نہ سکے بھائی کو کہ بھائی میری شادی کرا دو میں می کیا تمہارے رحم و کرم پر رہوں گی یا مطلب کہ وہ بیٹی کیسے بولے کہ ماں ٹھیک ہے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا یا تب میری دوسری شادی تو کرا دو تو یہ, یہ چیزیں ہیں تو اس میں مہربانی کریں کچھ ہمدردی دل میں پیدا کریں آپ کے سینے میں بھی دہلی ہوگا اور آپ کے گھروں میں یہ بہن بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہوں گی جو کہ جن کو نکاح کی واقع ضرورت ہے ہوتی ہے نکاح ایک سسٹم ہے اس کو کون منا کرے گا آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش ہیں اور آپ کے گھر کی کوئی بچی مطلب کہ وہ بول بھی نہیں سکتی حیا کے مارے اور اس کو کوئی دیہ کو پوچھ بھی نہیں رہا ہے بلکہ کتاب میں تو عجیب واقعہ میں نے پڑھا اتر بھائی کہ ایک عورت اپنے پڑوسن کے گھر پہ گئی وہ جو پڑوسن تھی نا بےچاری تھی جوانی میں اس کا شور انتقال کر گیا اب وہ جا کر اپنے شو... وہ بروسن سے ملنے گئی تو وہ بات بات تو روتی نا خیریت ہے کہاں ہاں ہم گئے تھے آج وہ ہم کو لے گئے تھے آج وہ ہم گاڑی میں گئے تھے ہاں بچے بھی یوں کھیل رہے تھے پھر ہم فلاں ہوٹل میں بھی گئے تھے ہم کو یوں کھلایا پلایا پھر ہم ادھر بھی گئے تھے تو یوں گھمے پھرے بہت مزہ آیا بہت مزہ آیا اب تو بہت تھک گئے ہمیں گھر جا رہی تھی میرے گھر سے ملتی ہوئی چلی جاؤں اس کتاب میں لکھا ہے تروائی کہ کیا ایک بیوہ عورت سے ایک اس طرح کی بات کرنا کیا مناسب ہے اس کو کتنا احساس ہو رہا ہوگا کاش کے میرا شور ہوتا مطلب میرے بھی کوئی اس طرح ہوتی یعنی کون سی بات کس سے کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے ہمیں اس کا بھی تو سلیقہ نہیں ہوتا نا تو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے پھر اس کا دوسرا سٹیپ کہ کرنا بھی چاہتے ہیں نا تو مہنگائی نہیں کرنے دے رہی شادیاں مہنگی ہو گئی ہیں جیز زیادہ ہو گیا ہے گھر مہنگے ہو گئے ہیں ایک اور اور پھر, بدقسمتی پھر بدقسمتی قسمتی کے ساتھ معذرت کے ساتھ پھر بدقسمتی کے ساتھ اگر کوئی ایسی اگر طلاق ہو گئی ہے یا بیچاری بیوہ ہو گئی ہے اس طرح کا کوئی چیز ہو گئی تو پھر اس کی شادیاں اتنی جلدی ہونے کے بھی شروع ہوتے ہیں پھر ان کے ڈیمانڈ کچھ دوسری طرح کی صحیح ہوتی صحیح ہے یہی پہلو میں ہاں پھر وہ جو آدمی ہوتا ہے وہ بھی کچھ دوسری طرح کا دیمان ہوتا ہے اللہ تو یہ عجیب و غریب ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے یہ چیزیں رائج کی ہوئی ہیں اس میں جو بہتر خوبصورتی اور جو حسن اس میں پیدا کرنے کی واقع تھا نہ اور یہ کام جو سیول سوسائٹی کی جو, جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کام کرے نا خالی مطلب کہ وہ کانفرنسز کرنے سے اور مطلب ورک شاپ لگا لینے سے, اور جو سے تھوڑی کچھ ہو جاتا ہے اس کے اٹمپ ہونے چاہیے اور اٹمپ کر کے اس کو آپ ایزی کریں سستا کریں اور اچھا کریں اور سب کچھ شریعت کے دائرے میں اسلام و دین کے مطابق کریں اور اس میں آپ اپنی مفتیان کرام اور علمائے کرام سے رابطہ رجوع کریں کہ مطلب کہ یہ ساری چیزیں ہمیں کیا کرنا چاہیے الحمدللہ امت کے رہنما آج ہم لوگ یتیم نہیں ہے ہمارے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں الحمدللہ للہ امت کے رہنما ہیں اللہ اللہ ان میں قصرت کرے علما اللہ سنت کی بڑی تعداد ہے الحمد اور ماشاءاللہ اللہ یہ ہمدردی یہ آپ کو بتائیں گے مگر تو سستی کرے اللہ مہربانی کرے شادیاں سستی کر دیں ہم نے نا جو رسم و رواج اور طرح طرح کی یہ چیزیں جو ایڈ کر لی ہم نے شادی کے آسان اور بابرکت کام کو بہت کمپلیکیٹڈ کر لیا ایک بڑی خوبصورت بات کسی نے ایک جگہ پہ کی تھی کہ شادی کی شین کے نقطے اڑا دیں معاشرہ کتنا آسان ہو جائے اللہ اللہ اللہ کی شین کے نقطے اڑ گئے شادی ہو گئے اللہ شادی کو سادی کر دیں آسان ہو تاکہ یہ جو اصل میں کمپلی کے وہ نہیں دو تینوں نقطے اڑاتے ہیں تینوں نقطے شادی تو ہو گئی تو وہ سادگی ہوگی نا ڈنڈیاں شادی ہو پر شادی ہو ہو ہو ہاں ہو تو یہ آسان ہو جائے گا پہلے کتنے مہنگے ہو گئے نقطے ہی تو حساب نقطہ ہی اٹ جائے تو نقطہ بن جاتا ہے نقطے کو نقطہ لگ جائے تو نقطہ بن جاتا ہے بڑی آسانی یہ یہ نقطے والا بیٹھا نا یہ نقطہ ہے توئے پر آئے گا تو یہ ہوا نا لال بے نقطہ یہ ہے <laughs> <آتو laughs> آت نقطہ لگا دو تو ہو گیا نقطہ ڈالتا تو ہو گیا ازر بہت زیادہ ظاہر ہوا ہوا لال اطر بہت زیادہ پاکیزہ دونوں کتنے عظیم بیٹھے ہیں یار چلے بیٹھے جیسے یہ داغ والا نقطہ میں نے کہا کہ یہ داغ والا نقطہ اور یہ بے داغ وہ خیر آپ کا بڑا موضوع پر آ جاتے کہ ایک آئیڈیل مسلم سوسائٹی کے لیے واقعی شادی کو سادہ ہونا اور جو معاشرتی پہلو ہیں بیوہ بیٹیوں کے نکاح کا ہونا اس بات کا احساس کرنا یہ بہت ضروری ہے فیملی گنا کرنا کتنا آسان ہوتا چلا جا رہا اور اس کے مقابلے میں ہم نیکی کیوں کتنا مشکل ترین کرنے کی صورتیں بنا رہے ہیں ایسا نہیں ہونے چاہیے اور قبلہ نے کتنی باری بات عرشا فرمائی کے مفتیاں نکلا موجود ہیں جب الحمدللہ امت کے رہنما ہمارے پاس ہیں تو ان کی رہنمائی سے برکتیں حاصل کرتے ہوئے خدا را ان چیزوں کو آسان کرے گا اس وقت کا یہ سلسلہ دے کر بھائی بہن والد طرح کے جو بھی فیملی ممبر ہیں وہ ایک جائز اور پردے میں رہے ہوئے طریقے کے مطابق اور ایک حیا کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اس سمت بڑھیں اور ان مظلوموں کی مدد کریں اور آمین آمین آمین آمین ایسا ہوتا ہو اس کو اپریشیٹ جیسے میرے لئے سنت نے بعض لوگ اس چیز کو تھوڑی بڑی عمر میں جب کسی کا نکاح ہونے لگتا ہے اس کو مزل مذاق हुँ اور हुँ مسخری اور کہتے ہیں کہ یہ اس عمر میں اس کو مستیاں سوج رہی ہیں ماض اللہ اس کو جو ہے نا وہ عیاشی کے زمرے میں لینے کی سوچ کہیں کہ مذاق بناتے ہیں اللہ کی فناہ علم کی کمی ہے مدنی چینل دیکھتے رہیں گے مدنی مذاکرات دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ شاء سوچے بھی پاکیزہ ہو جائیں ان اور یہ جو, جو آپ نے خوبصورت بات کی نا کہ یہ بیٹے بیٹیاں گھر فیملی والے اس میں کی میں سادت والی وہ بات بھی اگر آپ ایڈ کرتے نا وہ بزرگ احمد اللہ علیہ کا واقعہ امام غزالی نے فرمایا ان کی زوجہ کا انتقال ہو گیا تھا تو یہ نکاح کی طرف توجہ دلا انہوں نے کہا اب میں ذکر الہی یا دیگر معمولات کے لیے ایزی ہو گیا تو اب نکاح کے لیے ابھی اب انہوں نے نہ مانے تو پھر خواب میں ایک منظر دیکھا رشتوں نے ان کو کچھ ایسا تذکرہ کیا کہ یہ وہ مرد ہے یہ وہ مرد ہے انہوں نے پوچھا وہ مرد مرد شوم اس طرح کا کوئی ذکر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ میں سعادت میں کہیں پڑھا تھا تو انہوں نے پوچھا کہ وہ مرد شوم مجھے کہا انہوں نے کہا تمہیں کہا کہ کیوں کہ پہلے تمہارے امال مجاہدین کے ساتھ آتے تھے اللہ اب تمہارے عام عالوم کے ساتھ نہیں آئے تو یوں پھر انہوں نے کہا کہ پھر میں وہ دوستوں نے, جنہوں نے نکاح کا کہا تھا کہ وہ نکاح کی بات جو کر رہے تھے اللہ تو نکاح اللہ کے لہار علوم میں نکل کے امام غزالی رحمت اللہ نے ہو سکے شہادت میں بھی یہ ل... نکاح, نکاح کے بزائے میں امام غزالی نے لہار علوم دوسری جیل میں ہے یہ واقعہ جی کال چلائیں مغنی مذاکرے کی مغنی محکم میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں میرا سوال یہ ہے سنا ہے کہ اوپر قبرستان کے اوپر قبر کے اوپر اپنا سولر سسٹم سے اگر قرآن پاک کی آیات تلاوت قرآن پاک کی سی اپنا, اے, آڈیو قرآن پاک کی لگا دی جائے تو اس سے کوئی فائدہ ہوگا ثواب ہوگا ساحل قبر کو یا لگانے والے کو ریکارڈڈ اصل میں غالباً امیرا سے سوال سے سوال ہوا تھا مذاکرے میں تو جو طریقے کار ہے اس میں ریکارڈیڈ آپ نے لگا دیا سنے گا کون سننے والا تو کوئی ہوگا نہیں اور ایسے مقام پہ ریکارڈیڈ لگانا کہ جہاں کو سننے والا نہیں ہے یہ مناسب بھی نہیں ہوتا اور طریقے کار بھی ہمارے حالانکہ کرسا ہو گیا لیکن علماء نے اس کو کے لیکن اصل میں یہ اس طرح کا معاملہ رہا نہیں نا تو ایسے طریقے سے اجتناب کرنا ہی بہتر سمجھ آتا ہے کہ خود ہی ثواب پڑھ پڑ کے انہیں کر دے رہے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ برکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ مدنی مذاکری کی مدنی مہک بہت ہی پیارا سلسلہ ہے آج مدنی مذاکری میں ایک سوال ہوا سادات کرام کے بارے میں کہ اگر ہمیں سید صاحب کچھ کہہ دے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تو امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ شبر کرنا چاہیے اور انہیں بھی نصیحت فرمائی اور دیکھتے آ رہے ہیں کہ امیر علیہ سنت کا اہل ویت پاک اور سادات کرام سے محبت اور جو لوگ تر حضرات ہوتے ہیں ان کو بھی نصیحت کرتے ہیں کیا سادات کرام سے کچھ روپے پیسے کم لیا کرے تو یہ امیر سنت کا حصہ ہے اللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت جیسی اہل بیت سے محبت ہمیں بھی کرنے کی توفیق میں فرمائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ واقعت عملی محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں اعلیٰ حضرت سے جو سیکھا کہ سادات کو دو دینے چاہیے تو آپ آج بھی سادات کو دو ہی دیتے ہیں جو سید ہوتے ہیں تو بہت عملی محبت ہے ماشاء اللہ اللہ ان کی ان محبت کا ماشاء اللہ کال دیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ سگ آر غلام یاسین گجرات کے شہر بڑود سے عرض کا رہا ہوں ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کی مدنی بہت بہت پیارا ہے اور اس کے اندر گویا کی مدنی مذاکرے کی جھلکیاں یہاں پر بیان کی جاتی ہیں جو ہمارے ذہن میں نقش ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں باپا جان کے بطنی پھولوں پر عمل کرنا نصر نگران شعرا سے نگران شعرا سے اس کا مطلب طلب کرنا تھا کہ غوث اعظم کیما متو کا بندو کا جلو شان قدرت پہ لاکھوں سلام برائے کرم اس کی وضاحت فرما دے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ افزائی کا بہت بہت شکریہ میں نے شیر کا مطلب پڑھا تھا ابھی پورا ذہن میں آنے رہا ہے غو سے اعظم امام متقا ون یعنی کہ متقیوں کے جو امام اس طرف کچھ اشارہ ہے اس طرف اگر آپ مزید تقا بھی جمع ہے نکاح بھی جمع ہے متقی نقی پرہیزگار پاکیزہ لوگوں کے امام تو یعنی متقیوں کے پاکیزہ لوگوں کے امام ہیں غس اعظم جلوہ اے شان اے قدرت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی جو شان ہے اس کا ایک جلوہ بھی ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کائنات کے اندر شان بہت ساری چیزوں کے اندر شان نظر آتی ہے تو ان میں سے ایک ذاتِ غس اعظم رضی اللہ عنہ بھی ہے کہ ان کے اندر جو کمالات جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو خوبیاں عطا فرمائی تھیں اس کو دیکھا جائے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا ایک جلوہ ہے ماشاء اللہ جی کال دیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں محمد افروز حیدرآباد فروٹ منڈی سبزی منڈی میں اس وقت موجود ہوں یہاں قرآن اور کے بارے میں کہنا چاہ رہا ہوں جاسا کہ آپ کے ماشاءاللہ بکس بخش یہاں بہت لگے ہوئے ہیں اور اسلام بھائی میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس ٹائم ہم دونوں کھڑے ہوئے ہیں آپ یقین کریں کہ جو قرآن اور آگ کی اخباریں جس میں مکہ مدینہ تمام نبی بخوصم کی عادیش مبارک کلام پاک کی آیتیں مبارکہ وہ اتنی پڑی ہوئی بے حساب کے لوگوں کے پاؤں کے نیچے آ رہی ہیں تمام کتے گائے بیل اس کے اوپر وس جو گند غلازت کر رہے ہیں تو مہربانی فرما کر اس کو تھوڑا سا جو بھی ایک جائز کام ہے اس کو سائیڈ پہ کرائیں اور صفائی کا نظام تھوڑا بہتر کرائیں کہ لوگوں کو اتنا ہو کہ کلامی پاک کی آیت مبارکہ یا آدیش شریف کو اٹھا کے کسی باکس میں ڈال دیں اور اس کو اٹھانے کے لیے کم سے کم تو سا ایک مدد فرق باکس والی کرتے ہیں باکس خالی پڑے ہیں لوگ باکس میں نہیں ڈال رہے ہیں لوگوں کو یہ بھی ذرا سا ہدایت کر دیں اس کو اٹھا کے باکس میں ڈال دیں کلام پاک کی آیتوں کو وزیر عرض ہے ذرا سا بہت زیادہ تاکید کیجیے گا لوگوں کو اور مددی چینل کے ذریعے یہ میری عرض ہے کہ خصوصاً لوگوں سے عرض کریں کہ بھائی یہ اس خیر میں یا ہے آپ کا درد آپ کی کورن صد کروڑ مرحبہ دعوت اسلامی کا شعبہ ہے مقدس تحفظ مقدس اوراق کا تحفظ اوراق مقدسہ یہ ہمارا شعبہ ہے اور ہزارہ ہزاروں باکس ڈبے ہم نے لگائے اور ایک بڑا اتمام ہے ان اور کے تحفظ کا اہتمام کرنے کا اب جو آپ نے جس طرف توجہ دلائی حضور کہ آپ نے سبزی منڈی کے حوالے سے جو فروٹ کا جو منڈی ہے اچھا اب یہ ہوتا ہے پیچھے سے یہ جو اخبارات اس طرح کے کاغذ بیچتے ہیں وہ سستے بکتے ہیں بیچنے والوں کو سمجھائیں ہم پھر جو خریدتے ہیں ان کو چونکہ سستے مل رہے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو پیٹوں میں ڈالتے ہیں جیسے کہ فروٹ پیٹی میں ڈالیں گے یا ٹوکری میں ڈالیں گے تو اس میں یہ اخبار اور اس طرح کے کاغذ بچھاتے ہیں یا پھر اس کو اس میں لپیٹ کر یوں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اب یہ پیٹی آئی پیچھے سے یہ باکس آئے پیچھے سے یہ بوریاں آئی پیچھے سے جن میں سارے کاغذ طرح انہوں نے بڑے ہوئے ہیں. اب یہ آیا مزدور کے ہاتھ میں مزدور کے ہاتھ میں آیا مزدور نہیں ہے مارا پیٹی نیچے پھل فروٹ وہ نکلے کاغذ اٹھایا اس نے کاغذ کیا سائڈ میں اسے دیکھا بھی نہیں کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے چلنے پھرنے والوں نے دیکھا نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے کہ یہ جو کاغذ اس طرح مقدس کاغذ بیچتے جی جس میں مقدس عبارتیں ہوتی ہیں مکہ مدینہ ہوتا ہے قرآن کریم کی آیات مبارکہ حدیث مبارکہ ہوتی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام ہوتے ہیں ورنہ جنرلی طور پر ایک عشق و محبت کی بات کریں تو نارملی لوگوں کے نام محمد سے بھی شروع ہوتے ہیں محمد الیاس تو محمد یوں تو اب آپ بتائیے کہ کیا آپ کا عشق و محبت گوارا کرتا ہے کہ ان لکھے ہوئے کاغذوں کو اسلام دیں اور اس طرح کو پھینکیں اور ماض اللہ اللہ جس طرح انہوں نے ایک نقشہ کھینچا ایک جڑ جڑی سی ایک کیفیت ہوئی کہ یہ انہوں نے جس طرح نقشہ کھینچا تو اللہ نصیب کرے کہ ہم اس طرح مقدس اوراق کو اٹھائیں اور اٹھا کر ان کی صاف صفائی کریں اللہ نصیب کرے کہ اگر ان کے اوپر گرد لگی ہے تو وہ بھی صاف کریں اور ایک اونچے اور ایسے مقام پر رکھ دیں ڈبے میں ڈال دیں ڈبہ اگر نظر نہیں تو کوئی ادب اور احترام کی جگہ پر رکھے اللہ کی رحمت اس کی جو برکت ہے نصیب ہوں گی حضرت سیدہ بشر حافی رحمت اللہ تعالی کی جو تبدیلی تھی آپ تو شراب پیتے تھے مگر راستے میں اللہ تعالی کا نام سڑک پر نیچے نظر آیا اس کو اٹھایا چوبا ادب کی جگہ پر رکھا اور گھر لے گئے گھر چلے گئے راتوں رات تقدیر بدل گئی اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کرم کیا کہ بشر حافظ رحمت اللہ تعالی نے اللہ کے نام کی تعظیم کی اللہ تعالی نے ان کی تعظیم دنیا لوگوں کے دلوں میں ڈال دی اور انہیں ولایت کی منزلیں مل گئیں یا اللہ کے ولی بن گئے اور انہوں نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ جس راستے پر میں جا رہا ہوں راستے میں چلتے تھے کہ میرے قدموں میں یا کسی قدموں میں اللہ کا نام آ جائے اس چیز کو گھوارا نا کہ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی محبت دیکھی اپنے بندے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایسا کرم کیا کہ جس راستے پر بشر حافی چلا کرتے تھے اس راستے پر جانور نجاست نہیں کرتے تھے ان کی تعظیم جانوروں کے دلوں میں بھی آ جانوروں میں بھی آ کہ بشر حافی علیہ رحمٰ کی تعظیم ہوتی تھی کہ انہوں نے اللہ کے نام کی تعظیم کی بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور وہ یہ تھا کہ اس قدر وہ محبت الہی میں وہ مطلب کہ آگے چلے گئے تھے اور اس کیفیت میں تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت میں جوتے نہیں پہنتے تھے چپل نہیں پہنتے تھے جس کی وجہ سے ان کو حافی کہا جاتا تھا اس مشاہدے کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا اور وہ بگے ننگے پہنچ چلتے تھے تو جانور ان کے راستے میں اجازت نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ ایک شخص نے ایک جانور کو دیکھا کہ وہ ان کے راستے جس جو بشر حافظ رحمت اللہ تعالی کی جو گزر گا تھی اس راستے کو نجاست کی گندگی کی وہ شخص سمجھ گیا کہ ہونا بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہوگا انہوں نے معلومات کی تو پتا چلا کہ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی کا وشال مبارک ہو چکا تو اللہ تعالیٰ کے مقدس نام کی تعظیم کا اب انعام دیکھیے تو اے کاش ہم اس بات کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اقل سلیم عطا کرے اور اس طرح جو بازاروں میں ہیں ان تک یہ پیغام پہنچے کہ مقدس خوراک ہوتے ہیں پیچھے سے یہ نظام چلے کہ اسے ڈالے نہ جائے ڈبے کے اندر باکس کے اندر اس کا مطلب کہ کوئی مطلب کیا کروں اس کے کاروبار کا بھی میں کوئی کیسے بولوں کہ کیا کیا سمجھا میں ان کو مفتی صاحب جو اس طرح کا کاروبار کرتے ہیں اور اس طرح کے دیکھتے نہیں کہ ہم جو کاغذ بیچ رہے ہیں یہ کاغذ اگر اسے مقدس عبارت ہے تو اس کو الگ کر دیں نہ بیچیں یار فرزان بسم اللہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ امیر سنت نے اس پر سمجھایا ہے تو یہی ہے کہ اگر اس میں سے مقدس نام الگ کر لیں گے چیزیں الگ کر لیں گے بلکہ تحریر والی چیزیں بیچیں نہ خریدیں اسی میں عافیت ہے اللہ نصیب کرے اللہ تو کرے حبیب صلی اللہ کال محب... چلائیں محمد رمضان اب تاریخ مذاکرے کا مدنی میں محک سلسلہ بہت زبردست ہے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ کوئی مدنی مذاکر میں فرمایا گیا کوئی مدنی پھول کا کوئی پہلو ہماری ناکل میں نہ نا بھی آئے تو اس میں اس کی وضاحت ہو جاتی ہے تو تشفی ہو جاتی ہے اس زمن میں یہ بھی فرما دے جیسا کہ فرمایا گیا کہ غیر محرم کو کندھا دینا جائز ہے تو کیا غیر عورت کا چہرہ دیکھنا بھی درست ہے اور کیا غیر عورت بھی کسی مرد کا چہرہ دیکھ سکتی ہے اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ عورت کا چہرہ مرد تو نہیں دیکھ سکتا یہ مسئلے کا جواب ملے سنت نے ارشاد فرمایا تھا. صلو الحبیب. یہ اجنبی عورت کا چہرہ یعنی اگر شوہر اپنا بیوی بی انتقال ہو گیا اور بیوی بی کا انتقال ہو گیا تو شوہر کا چہرہ دیکھنا چاہے بیوی بی کا تو اس میں اجازت ہے لیکن اگر اجنبی عورت ہے تو اس کا چہرہ جیسے ہمارے منہ دیکھنے کا کہتا ہے تو اس طرح اجنبی لوگوں کو عورت کا چہرہ نہیں دکھایا جائے گا یہ مسئلہ ہے جی کال چلائیے یہ انگریزی مہینہ اب یہ انگریزی سال سن دو ستارہ ختم ہوگا اب اٹھارہ شروع ہوگا کہ اس کی مبارکباد دے سکتے ہیں یا نہیں کسی نے مجھے کہا میسج آیا کہ انگریزی مہینے کی مبارکباد دینا حرام ہے اس میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں حرام حلال کا تو مجھے مسئلہ معلوم نہیں ہے مگر مبارکباد دینے کا کوئی یہاں ماحول نہیں ہے اسلامی مہینہ ہمارا جو پہلا وہ محرم ہے ضلع حجا ہمارا آخری مہینہ ہے اور اسلامی اور پہلا مہینہ ہمارا محرم ہے اور اس مقام پر یہ انگلش اسوی تاریخ کے حساب سے جو سال تبدیل ہوتا ہے اس کی مبارک دینے کا کوئی مجھے تو موقع و محل بھی نظر نہیں آتا کوئی ایسی بیسی نظر نہیں آتی کہ ہم کو مبارکباد دینی ہو اور ویسے سال جیسا گزرا ہے اور آگے کی جیسے ہماری کیفیت ہے تو تو افسردگی ہے افسوس ہے کہ کاش کے یہ سال جو گزر گیا یہ اچھے کاموں میں گزر تھا اور امال ایسے کردار اور عادت ایسی ہے نہیں کہ جس کے اوپر یہ ہم کہیں کہ آتے بس آتے سال ہم یوں یوں نہیں کی اور پرہیزگاری کے وہ مطلب کہ وہ کچھ کر لیں گے اللہ تعالیٰ بے, بے حساب بخشتے بس ہمیں الحمدللہ اللہ ہم نے مدی مذاکرے کے مدی مہک کا یہ سلسلہ کیا کل ایک بار پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مختلف سوالات کے ساتھ مدری مذاکرے کی مدری مح کا لے کر حاضر ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علم